ریپورٹ کر سر سیٹ ابھی روڑ کے مہینے میں سیرت کے مضامین کیا کرتے ہیں پچھلے مہینے میں پر جانا ہوا سیرت کے مضبوطی کو دھیان کیا میں جانا ہوا اور مختلف اور جگہوں پر بھی سارا سال بھی دھیان کرنا چاہیے خاص طور سے مگر سر متولہ لے کے جو موبائل کا سجدہ ہے نا وہ رجوع کے مہینے میں گئے کے بعد انہیں کیا ہوا ہے اس سے پوری پشکار بنی ہوئی ہماری یونیورسٹی میں سیریت سی والے بیس گیٹ کا پروفیسر ہوتا ہے میڈیکل کالج والے سیرت پر کر رہے تھے تقریب اس میں سیرت والے بلایا ہمیں بلایا کام دادی کے موبائل سے دعا کے پڑی تو اس سے پہلے ہر سی مضمون کے سرکا گیا تو لاہور کون ساتھی کرے گا جی ساتھی اپنے شوق سے کرنا چاہے أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم سوال کو مربنی جموش والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميذان ألا تطهروا في الميذان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرض رضوها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحمد لله السيئ ايحان فسبح اي لا ربكما تكذبا صل على الله العظيم جن ساتھ بھوکی آسان ہے سمجھا کسی پڑھ رہا تماسل Allahumma salla e ishqe e mad chahiye e ishqe e mad chahiye hubbe madina chahiye دیکھا کرے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے عشق اہم مدشاہ جد ان کے دن میں ہو بس زندگی اور ماں چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا اور ایسا جینا چاہیے کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے موش کو امبر کیا مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چیے مجھ کو رخ سارے محمد کا چاہت میں میری چاہت ما ہے تیری چاہت میں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 to دفن ہونے کے دے خاک مدینہ چے دفن ہونے کے دئے خاک مدینہ چ مد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم چشمدین چاہیے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتركل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيحة عمالنا من يعني الله فلا مبن له ومن يبنه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم خليص عليكم من المؤمنين روح الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم صدح الله العظيم محسن بھائی اور دوستوں یہ سوریہ توبر کی آخری آیت میں نے پڑھی مختلف روایتوں میں جو فوج صابت رام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان کی ہے اس میں فرمایا ہے کہ سب سے آخری آیت یہی نزل ہوئی ہے اس کے بعد پاک انزول لے پر بند ہو گیا اور یہ بالکل آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پیغام دیا رقص جا کم رسول تحقیق تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہاری انسانوں کی جنس میں سے عزیز میرے ایمان ایک تم تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت کوئی حالات ایسے آتے ہیں تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہر سنالے تم ان کو بہت زیادہ چاہت اور حرس ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے فائدہ پہنچنے کی ان کو بہت ہی زیادہ چاہت خری سنالی تم پر بہت ہی زیادہ اس بارے میں ان کو چاہت ہے کہ تمہیں خیر پہنچے اور یہ دو باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مسلمان سب کے بارے میں اور مومنین کے پھر مزید فرمایا گیا ابل مومن عروف اور مومنین کے لیے تو آپ خاص طور سے بہت ترم اور بہت ہی مہربان ہیں یہ دو باتیں مزید اضافہ اور خصوصیت ہیں اور نازی اللہ امان تم اور حدیث اللہ تم رہے تو یہاں کافل سب کے لیے مزور اللہ کے نبوت کا اظہار ہونے کے بعد اعلان ہونے کے بعد جتنے انسان ہیں وہ آپ کی امت میں شامل ہیں امت کا ایر طبقہ جو کو کہتے ہیں امت عزابت جس تک پیغام پہنچانا ہے اور ہے کہ امت تو اللہ کے سامان ماں کے ہم نے قبول کر لیا اس کو ہم نے قبول کیا ہم امت محمد اللہ اور سارے کفار ہیں جن تک اس بات کو پہنچانا ہے تو یہ آپ کو ان سب کے بارے میں ہے اس وقت اور جس وقت کے آپ پر تائر اور پتھر برسائے گئے مکہ مکرمہ میں جب آلات موف نہ ہوئے مسلسل آلات نامواف ہوتے گئے ہوتے گئے تو آپ کے دل میں یہ بات آئے آئی کہ یہاں سے طاہب چلا چل جائے طالب سے تائب چلے جائے وہاں پر بڑا چڑیلا سکیت کا ہے اور ان میں کام کیا جائے ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اپنے غلام اداس کو لے کر گئے اور کائف میں آپ نے ایک مہینہ قیام فرمایا ایک مہینہ قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ اور مسلسل ملتے رہے آپ لوگوں سے چھوٹوں سے بڑوں سے پڑھے لکھے سے ان سے سرکاروں سے چاروں طرف آپ نے کام کیا ایک سردار سے ملے تو اس نے کہا کہ اوہ آپ ہی اتنے اتنے بڑے آدمی تھے کہ آپ کو لائن عمر بنا کر بیچائے اور کوئی مکہ مکرمہ کی اتنے کے اتنے بڑا علاقہ ہے اس میں اور طائف کا اتنے بڑا علاقہ ہے وہ بڑی بڑی آبادی بڑی کم آباد اور کوئی آدمی نہیں ملتا تھا اللہ کو نبول اللہ نکالے تھا اور دوسرے نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کو چھوڑنا جو ہے نقصان دہ اور اگر آپ نبود للہ جھوٹے ہیں تو میں کی بات کو نہیں چاہتا بڑا رکام نے جواب دیا جی کر یہاں تک کہ یہ مہینے میں روز بروز خراب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو ان سب نے مشورہ کر کے ہاتھ کے ان کو جب تک باہر نہ نکالا جائے اور سختی شدت نہ کی جائے تو ہمارے پیچھے نہیں چھوڑ رہے سروپاش نوجوان ناسمج لڑکوں کو جمع کر کے اور آپ کو پتھراؤ شروع کرایا اور برسی سے نکالتے گئے نکالتے گئے یہاں تک کہ ٹائپ کے علاقے سے باہر کر دیا اور خون بہتا گیا اور آپ کو بچا فرما رہے ہیں کہ خون زمین پر نظر ہے کیونکہ پیغمبر کا خون جب زمین پر گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا غضب آتا ہے ذاب آتا ہے لوگ نسل نابود ہو جاتے ہیں آپ کے جوتے میں بارش میں خون آیا چپکا جوتے چمڑ گئے اور آگے جاتے جاتے ان کے علاقے سے نکلے تو یہ تائد کے علاقے میں مکمل مکرموں والوں کی بھی زمینیں تھیں کیونکہ ان کا ٹھنڈ یہ تھا گرمیوں میں ٹھنڈ ہوتی تھی لوگوں کی عداد میں یہاں پر بھی تھیں اور گھروں کے باغے آگے آئے تو مکہ مکرم میں آپ کی برادری والوں کا ایک باغ تھا اس میں اندر داخل ہوئے تو ان سے چڑھ سے پناہ ملی جب پناہ ملی ان نے دیکھا تو نے آپس میں کہا کہ یہ تو ان کو تو بہت تکلیف پہنچی تو ان میں سے ایک نے اپنے غلام سے کہا کھجورہ کو نے گوشت نے کھوچا تھوڑا اعتبار میں رکھا اور اس نے کہا کہ یہ اس بات میں کر بیٹھ کو دیا ادارا آپ کے ساتھ جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا جو گیا تھا سفر میں اس میں چٹور کا غلام ان لوگوں کو گلاب تھا داسوں کا انگوروں کا خوشہ لے کر آیا اس میں جب یہ آگے آیا اس نے وہ خوشہ پیش کیا تو کہ نے کہا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا کے میرا پھر اس دیکھا کہ بسم اللہ ڈائرکنا نہیں پڑا میں نے پہلے تو نہیں کی تو اسے اس بول کسی نے نہیں بولے ہیں پہلے چلا کہ میں ہی نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے تو پوچھا کہ تو کہاں کا رہنا سیکھا میرا نام اداس ہے اور میں ہے تو نینوا کے رہنے والا ہوں نے کہا تھا اچھا تو میرے بھائی یونس کے علاقے کا رہنے والا ہے نینوا کی بستی میں یونس علی السلام تشریف ہے میں نے کہا جی ہاں میں وہاں کا والا ہوں آپ ان کو کیسے پہچانتے ہیں میرے تو میرے بھائی ہیں بھائی اس طرح سے کہ سارے پیغمبر آپس کے بھائی ہوتے ہیں میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کا پیغمبر بس ہوا آگے ہوا اور سے आप کے ہاتھ چننے اور دور سے آپ کے قریشی رازی وال نے کہا دیادار تو آپ سے کیا نئے نور ایمان سروازی ہے میرے سال میں جس وقت کے ملک پلجبان پہاڑوں کا فرشت آیا اور اس نے کہا رسول اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملائیں اور تائف کی بستی کو فیس کریں کیا آپ نے پر کی اس بات کو قبول نہیں کروایا کہ یہ اگر نہیں مانیں گے تو کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پیدا پہ فرمائے گا کہ جو اس بات کو لے گے اس بات کو آگے چلائیں گے واقعی یہ محمد القاسم جو ہے قبیل سقیب کا دن ملتان دس دن سے شروع ہوا ہے ملتان تک آیا ہے یہاں تک ہدایت کا سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد کو ملائے. اور یہ وہ خون کا جو پتھر جو آپ نے کھائے محنت کے نتیجے میں یہ لوگ کھڑے ہوئے وہاں یہ مضمون شروع کیسے کیا تھا یہ بات میں یہ کفار کے بارے میں تو اس میں عزیز اللہ مارسو بھائی سولہ کو ان کی تفسیر کے سلسلے میں نے پارٹیوں میں نے بیان کیا کہ ان کو فار بڑی مصیبت آنے کا آپ مبارک نہیں تھا کہ امت کی دعوت بھی دی اور ان کو بھی خیر خیر پہنچانے کی یہ آپ کی فکر ہو فرما رہے تھے کہ یا اللہ میری قوم فرما کہ جانتے نہیں ہیں اور یہ آپ کا ہریس علیکم تھا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے اور مجھے کتنی تکلیف دی نہیں پہنچی ہے اور ان کو خیر پہنچے یہ عزیز علی ہم اور ہریس علیکم ہے اور وہ ملنے کے لیے آپ خاص طور سے میرا بانے اللہ تیز اللہ نے فرمایا کہ گیا <سلام> <"Yaz> صلاح آپ یامت داخلہ کس کسی کو خیال فرمائیں گے <سلام> جو آپ نے فرمایا کیا میں جو ہے تو <سلام> के قیامت کے دن تو اس وقت تک امت میری جو ہے مقصد کا سامان نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کسی کا خیال نہیں ہوگا جو ہے نا وہ تو, تو آگے کیسے میں شوق ہوں کہ رب کا okay. فتح اتنا عطا فرمائے گا رب ابداپ گار کو کہ آپ کو جو تو راضی کر دے گا اللہ نے فرمایا کہ آیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امید دلانے والی ہے کیونکہ اللہ فرماتے کہ آپ کو اتنا فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تکرزی نہیں ہوں گے اب تک ہماری مقصد کا سامان یہ جو آیا تھا یہ بہت ہی زیادہ امید دلانے والی بات جو ہے ایک طور دے سارے انسانوں کو گلا دے رہا ہے پین تو حضی اللہ ایسے پیغمبر سے اگر تم منہ موڑو گے اور منہ کا زیادہ تو پیغمبر صلی اللہ ان کو ہرما دیں حس بھی اللہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے ارے توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ اور عظیم اور عظیم لہذا تمہیں ضرورت ہے ان کی تمہیں ان کی ضرورت ہے اور یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے تو ان کا تعلق تو وہ ذاتی کے ساتھ ہے یہ اتنے براش کا مالک ہے اتنی بڑی قدرتوں کے مالک ہے اتنی بڑی شان کے مالک ہے اور سارے چیزیں اس کی مردکت میں اس کی عمر میں اس کے پیار میں اس کے گن کے کن ارادے میں کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوقات کے کتابیں کتابیں جو کچھ ہوتا ہے امر سے ہوتا ہے لہذا اس کا جانس کا تعلق سو ذاتی ذلجلات کے ساتھ ہے اگر آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہو جائے تو آپ کے کام بن جائے گا اور آ, جو دینی فرمایا کہ ما صلی اللہ کے رحمت اللّہ آپی رحمت اور آپ کا پیغام رحمت آپ کا دین رحمت آماد رحمت جو چیز بھی دیر ہے سارے رحمت ہے جس سے ما اور دونوں کو جب ملایا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوائے کی دوسری بات ہے ہی نہیں سراپا آپ کو سراپا رحمت بنا کر رحمت کے اور کوئی بات ہے ہی نہیں ہے زحمت کا تو کوئی ہی نہیں ہے سارے رحمت ہی رحمت ہے اور رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا لہذا آ, جو فرمائے گا ماں جالا علیکم اللہ کا بعد میں یہ جیت اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس میں تمہیں تکلیف پہنچے تو مسلموں میں حفظلہ ہو جاؤ تمہروں میں حفظلہ ہو جاؤ بلکہ یہ تو اللہ کے بابل تک رحمت بنا سکتی ہے یہ گھر میں برتو وہاں پر رحمت ہے بازار میں برتو وہاں پر رحمت ہے حکومت میں برتو وہاں پر رحمت ہے گلی کوچے میں دوستوں میں برادری میں جس جگہ پر بھی اس کو برتو وہیں کے لیے رحمت ہے رحمت کو وہاں سے مٹا دے گا تقریباً رحمت کا خاتمہ کر دے گا اور رحمت و رحمت پھیل جائے گی جس جگہ پر جس جگہ جس, جس چیز میں اس کو آزما کر دے گا بس انسان ہے دیکھو شیتان نہ شیتان و جائیدے کو پتا وہ ملتا شاہ وہ جائیدے کو معاف کرتا ہوں یہ شیطان جو اٹھاتا رہتا ہے آدمی کو اور آدمی کو یاسرا دیتا رہتا ہے اور سمجھاتا رہتا ہے کہ اس نے کو کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا اس نیتی میں نقصان ہو جائے گا اس نیتی میں یہ خطرہ ہو جائے گا اس نیتی میں وہ خطرہ ہو جائے گا اور یہ برائی کرو تو یہ فائدہ ہو جائے گا یا تھوڑا سا اور اتنا سخت نہیں ہوتا آج مین جی اتنا کھیل پسند نہیں ہو تو نرم ہو جائے کرتا ہے ایسا تو زندگی نہیں گزرتی آجی صاحب موجود صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا زندگی نہیں گزرتی تو یہ شیطان کا جو ہے یہ نہیں اس کی ترتیب ہوتی ہے آدمی کو برائی اور کرتا ہے اور برائی کے فائدے برائی کے چسکے برائی کے بغیر کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ تبار بلائے وہ بدلہ ہو جائے گا مقدم بدلہ اللہ تبار کا تعالیٰ تو جس ترتیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہا ہے جس شریف والی شریعت کو دے رہا ہے جن احمان کو دے رہا ہے وہ تو مفرت ہے آپ کو ساری مطلب تقالی سے چھٹکار لانے والی ہے فضلہ اور بہت برکت والی روزی ہے اس میں اور منی شاہ، منی یہ شاہ میوت الحکمت یہ وہ دانشوری دانائی و بزدن اور وہ دانشوری دانائی اور وہ فیم و فراست ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومین کی طرف بھیجی ہے ان کو عطا فرمائی ہے اس بات کو سمجھنا کہ کامیابی کس میں ہے یہ حکمت ہے یہ دانشوری دانائی اور سمجھداری ہے اور یہ اللہ تبارک و تلا جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے دیتا ہے اتباع حکمت جو اور جس پر خاص کی گئی حکمت مقدو کیا خیرن کثیرہ اس کو تو خیر کثیر اور اس کے تو مزے ہی مزے ہو گے اور اس کو اتنی بڑی خیر مل گئی کہ اس کے کوئی سوچ انتہائی نہیں ہے اس خیر کے ساتھ اس قہم و فراست کے ساتھ اس حکمت کے ساتھ اگر جھوکڑے میں تو وہاں کی زندگی بنی ہوئی ہے اور تفیشائی پڑے تو وہاں کی زندگی بنی ہوئی ہے اور وہال میں فاقے میں مبتلا ہے تو جہاں کی زندگی بنی ہوئی ہے اور دنیا جہان کے خزانوں پر چلتا کرتا تمہارے زندگی شیخ بنی شیمولان صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے مگر مکرمہ میں ایک آدمی مالدار آدمی باہر جا رہا تھا ایک فقیر نکالنے کے لیے مجھے تو اس نے انتہائی اکارت سے اور ضلع سے چھٹکا اٹکا ہوا چھٹا اور جاؤ تو اس فقیر نے ساتھ پکڑا اس مالدار اور اس کو لے گیا میں تواف کی جگہ پر لے گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سانس کو تواف کروایا پھر تو ایماندار آدمی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا یہ فکیر قدم رکھتا تھا تو قدم گریجے سونا دوسرا قدم رکھتا ہے چاندی تیسرا قدم رکھتا ہیرے جائے اس کے قدموں گریجے رون رہے ہیں اور یہ قدم رکھتے رکھتا ہے چل رہا تو آف ہوا تو اس نے کہا کہ یہ دولت اللہ یہ دولت اللہ بندید پہلے سواب کیے تو اس سے بزرگ ہیں بس صاحب ادھر آئے ہیں تو کسی کو گالیاں ہیں اور وہ ڈنڈے کے دور سے ہم نے بھی تجارت کی ہوئی ہے سو بیچتے ہیں تو دس گنا آ جاتے ہیں آجی. تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے چار سے زیادہ اللہ پاس سے لے سکتے ہیں لیکن تھمپتمپت نہیں تو منگیت نے کہا یہ دولہ سو روپئے دی ہوئی ہے تو اس کو اس دانش بڑی اور دنائی کو جو سب سے حضور صلی اللہ کے اردانی ہوئی اور بھیجی گئی انسانوں کی طرف اس کو لے لو گے تو پھر یہ پھر آپ شاہوں کے محتاج بھی ہوں گے شاہ آپ کے محتاج ہوں گے وہ ہمارا ناطخان آیا کرتا ہے حکومت پیسے بڑا کرتے ہیں دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے ان کے اتنا غلاموں میں شامل ہوئے دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جک گئے ان کے اتنا غلاموں میں شامل ہوئے آپ کو بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہوگی ان بادشاہوں کو آپ کی ضرورت ہوگی ہمارے بڑے صاحب سے بیٹھے بہت بڑا شوق ہے سیاست کا تو پہلے کو پیرے تو سنکٹ بن گئے سر دوبارہ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کتنا خرچہ کیا دو کروڑ کا خرچہ دو کروڑ کا خرچہ کس لیے کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہی کے لیے ہمارے والدین نے جو درشواری بتائی تھی وہ تو یہ تھا کہ دو کروڑ کا الگ راستے میں دو تو وہ چھاتر بتاتے کیا ہیں تم بادشاہ بادشاہ بنو گے بادشاہ نہیں بادشاہ بنو گے تم بادشاہ بنایا کرو گے اس دوسرے کا آگلہ بٹھایا کرو وہی کیا سمجھداری ہوئی پیسوں کتنے دنیا پر لوٹا دینا اس کہ جایا کرنا اس پر لگا دینا پھر سانسری سمجھداری کو لے لو گے بر اللہ کے ساتھ رابطہ بڑا بنا لو گے پھر بر اللہ تبارہ ان چیزوں کو قدموں میں لائے گا ایک قدمہ میں رک رہی ہوں گی اور اس کو طرف دیکھنے کی حضور صلی اللہ سے جو فیص ہے پکڑا کے اترو جو کھڑا ہوا ہے وہ فنائی کلی والے ہیں اس میں وہاں سے شروع کریں تو اگر سکرمی نا مطلب صاحب اکرام سے شروع کریں تو ایک میں ہیں جو غلام گزرے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی جیسے مخلوط خدا کرو ان سات آدمیوں میں سے تھا اور اگر شکرنی مطلب بڑا ہی مرض محمد اللہ آ گیا ہے تو ہمارے کلی رحمۃ اللہ سے میں پہلے یہاں کے جو فیض کا فکر فنائے والے فکران ہیں ان کے علاق تھوڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرشاد ہوا کہ ہلار کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے جنازے کا سامان کرنے کے لیے جاؤں آپ گئے مغلیہ بن شوباد ضلع ان کے وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے ملازمین میں ہے اس کی اوپر ہو گئی وہ اتنے کس وسیع حال میں تھے کہ مالک ان کو نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ سبن میں کافی سارے آدمی پر شعبہ کر مجھے ہمارے یاد نہیں آ رہا اس بات کو لکھا ہے مقتبار سبھی میں احمد جزام الدین رحمتہ لکھا ہے تو مالک نہیں وہ جا کر دیکھا کہ جہاں گھوڑوں کی جگہ کو صاف وغیرہ کرنے کی جگہ تھی جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے وہاں پر جو ہے کہ ایک آدمی گرا ہوا پڑا ہے جو کام کرتے ہوئے صفائی کر رہے تھے اور اسی میں وقت جا کر پہنچ گیا اور گر گیا اٹھایا گیا نہلایا گیا جب ان کا جنازہ ہوا تو نہ لوگ سات آدمیوں میں سٹا جن کی وجہ سے مخلوط اللہ کے ساتھ آئے تو بہت الگ تھا اور پھر آپ نے اپنے لباس مبارک دیا اور تمر فاروق علی گلّہ وسیعت کی کہ سے کرنے سے جا کر ملو پھر میں تم سے عمر کے لیے دعا کرواؤں دونوں ادرا جو ہے تو یہ اگر تم فاروق ازلہ کی خلافت کا دور تھا اس دور میں یہ ادھر ملنے کے لیے گئے جب ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر جس بستی میں تھے وہاں گئے لوگوں سے پوچھا پوچھا پوچھا تو کوئی پہچان تو نہیں رکھے آج نے کہا کہ شاید آپ ایک دیوانہ اس سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو کو اور معلومات کی جو رہا ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے آئے تو اس پر اور انہوں نے کہا یہ تو ایسا اچھا آدمی ہے جیوان آدمی ہے صبح سویرے ہی چلا جاتا ہے جنگلوں میں اور پھر رات کو اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو آ جاتا ہے یہاں یہ جگہ اس میں آئے آتا ہے تو جنگل میں ہی وہ اس کے پاس جب گئے تو ملے ملاقات ہوئی تو جو حضی شریف میں آیا ہوا تھا بیان ہوا ہوا تھا دیکھا لے ہم نے موجود تھے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ حضور اس کے پیغام کے ساتھ ہے بھائی ہو سکتے کہ اور اویس ہو یعنی ان کو اپنا حال ایسا نظر نہیں آ رہا تھا میرا اپنے اتنا بلاوا ہوا ہوگا اور میرے لیے اتنی بات ہوئی ہوگی کر نہیں آتی پھر جب وہ ہو گیا مشارف ہو گیا ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد بات کی بات میں شروع ہوئی تو بھوشا نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں نہیں آئے بول ملاقات کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے تو اپنی شاعری حضوری کی وجہ سے نہیں آئے اس میں تو نکل نہیں سکتے تھے سب نے کہا آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن نات بیستے رہے تو آپ ذرا آپ کا ہو گیا مبارک تو بیان کریں سابق رہا انہیں باروقہ ضلع کرنا مرتبہ کا دلہ کرنا اسے بارکنا بیان کر سکے کیوں نہ بیان کر سکے نجیب الدین صاحب سے ایسے بیٹھنا ایسا ہوتا تھا کہ وہ نظر بھر کر گئے کہ نہیں سکتے تو عمر خان نے کیسے کہا جو دیکھتے ہیں تاب نہیں, تاب نہیں تاب نظارہ نہیں آئی نہ کیا دیکھنے دوں تاب نظارہ نہیں آئی کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے پہلے کتنا اس کو جمال ہے اور جب حیرت کی اداچ آ جائے گی اوپر اور سچ ایسی تصویر بن جائیں گے اس تصویر کو دیکھ کون سکتا ہے اس کے نظارے کی طاقت کس کے پاس ہے تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں کا بھی نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو ہے رہوں گے اور بن جائیں گے تصویر جو ہے رو گے ناوکندار جدل دید جانا ہوں گے ناوکنداز جدل دیدے جانا ہوں گے نیمب اسمل کئی ہوں گے کئی بیجا ہوں گے نیمب ہوں گے نیم ہوں گے تاب نظارا نہیں تاب نظارا نہیں آئینا کیا دیکھنے دوں جائیں گے تصویر جو ہے ہوں گے اللہ علیہ نے بھیا مبارک بیان فرمایا بھری جی؟ مبارک بیان فرمایا تو دون تابر صاحبہ کو حیرت ہوئی کہ دیکھے بغیر ایسا ہے کہ گویا دیکھتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے, رہے آئی نے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے نی میں ہے تصویر یار جب ذرا دل جھکائی دیکھ لی جب ذرا جھکائی دیکھ لی میرے بھائی یہ والا والے سے جن کو تو مشاہدہ آشکتا دیکھ لی اردو کے بارے میں عجیب روایت رحمۃ اللہ ہے نماز میں لکھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ وسلم کو اپنی ہاں لکھا ہوا کھاتے ہیں یاد یادون ایسا پہچانتے ہیں ہم کو جسے پہچانتے اپنے بٹوں اور یہاں تک کہ ان کے مصوروں میں آپ کی صحیح ٹھیک ٹھاک تصویر بنائی ہوئی اور مختلف صاحب نے نبور کے حدیثوں میں ایک حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے اس میں لکھا انہوں نے بلاج رحراہ کہتے ہیں حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے میں یمن کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں اور درباروں میں جو یہ خوبصورت چیزیں لگائی جاتی ہیں جن کو لوگ ڈیکوریشن پیسز کہتے ہیں ڈیکوریشن پیس کو کیا کہتے ہیں جی نواد اور درباروں میں خوبصورت جنگل رکھی ہوئی تھی کیا اس میں ایک تصویر رکھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ تصویر کے کہا کہ یہ جو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے انہوں نے کہا یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نبی آخر زمان ہے تو بلاد بلاج نہ میں نے تصویر سے دیکھا تو ہمارے بھائی محمد کی تصویر ابھی نہ وہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ میں نے کہا پیچھے کون کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ اب نبی کے بعد نبی آتا ہے ان نبی کے بعد نبی نہیں ہوگا ان کے خلیفہ ہوں گے پیچھے خلیفہ کھڑے ہیں پچھلی تصویر کو دیکھا تو ہمارے بھائی اور بکر کی تصویر یہ تو رات ریب نہ یار ہوں کہ ماں یار ہوں نہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں اللہ تو یہ آ... کون سا پڑا تھا دوسرا شہر کیا پڑا تھا جیسے آئی نے نئے تصویریں یار جب ذرا یوردن دکھائی دے سی تو تو یہ مشاہدے والے اولیاء اللہ بکرا ان کا بہار جدا ہے اہل کفر کو یہ مشاہدہ ہوا تھا کہ انہوں نے تصویر صحیح ٹھیک ٹھاک بنا کر تو اللہ تو ویسے کرتی رحمت اللہ علیہ نے خلیہ مبارک بیان فرمایا کھل جائے تو انہوں نے کہا کہ اس پر حضرت عزرت نے فاروق اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کا نجو جب بارے کے عطا فرمائے ہوئے ہیں اور پھر وصیت کی ہوئی ہے کہ میری عمر کریے دعا مانگے جبا مارک لیا رکھا اسے اور کھڑے ہوئے اور جو دعا مانگنا شروع کی مانگتے رہے مانگتے رہے یہاں تک کہ دونوں حضرات کو خیال ہو کہ وقت بہت ہو گیا ہے واپس جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ بس کر دیں ہم نے کہا اچھا آپ ادھر جائیں میں ان کو پہن لیا کپڑے میں پہن لیے ہم نے کہا کہ آپ نے جلدی کی اگر آپ تھوڑا صبر کرتے تو ساری عمر کی مختلف کرا دیں تو کہتے ہیں اس کے بعد ان نے اپنا جو گدڑی تھی اس کو ایسے کھولا تو اپنے فاروق رضی اللہ رض ان کو اندر دنیا فقر نظر آئی انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درم میں خریدتا ہے راستہ چلی شاہ اپنا مقام ہے اپنا کورونی بکام <سلام> ہے <سلام> نسبت بڑھائے تو نسبت بڑھائے کا جو چسکا ہے اس کا جو مزہ ہے لطف ہے اور اس کا جو سرور ہے وہ عجیب و غریب ہے بڑے خلیفہ راشد اور اتنی بڑی ہستی ان کے بارے میں فرما گیا کہ اگر ہو میرے بار کوئی نبی اگر ہوتا میرے بار کوئی نبی تو ہوتا ہونے فاروق شیخ کے مدوحی کانوک واحد وہ ایسا بولنے والا شیخ اس کی رائے جو تھی وہ وحی اور کتاب کے مطابق ہوتی تھی کئی ایسے مشورے ہیں جو فاروق رضی اللہ نے مشورہ دیا ہے اور ان کے مشورے کے مطابق وہی نہ ضروری محن اللہ تو اگر کبھی نہ مطلب فرمایا کہ یہ تو دو طرح میں اس کو کوئی ہے یہ تو پیک دینے کی چیز یہ تو پیک دینے کی چیز پھر جو ہے تو دونوں دار بخش گئے ان سے اور اس ان کو جو ہے تو ان کی شہرت ہوگی لوگ صاب اکرام حضور کے صابۂ اکرام اور امیر و ملنے کے لیے آئے تھے ملنے کے لیے جب شہرت ہو گئی تو انہوں نے اس علاقے کو ترک کیا اور دوسرے علاقے میں اس آدمی کا نام بھی ترکیہ اور میں لکھا ہوا ہے وہاں جا کر میں شروع کیا اور ان سے کہا کہ میرا کسی کو بتانا نہیں کیونکہ اللہ والے جو ہے وہ زندگی جو ہے تو وہ گمن میں گزارنا چاہتے کیسے ماں وہ جانے لائی میں وہ خیال ہے ماں وہ کسی چیز کا خیال ہی نہ رہے تو تو نہ رہے میں میں نہ رہوں تو تو نہ رہے میں میں نہ رہوں دوسرے میں کھو تُو جائیں تو نہ رہے میں میں نہ رہوں ایک دوسرے میں سو جائیں ای ای ای، ایک واقعہ یاد آ کہ سناتے تو سبھی کچھ یاد آتا سبھی ٹھیک نہیں ہوتے ہر اس ماحول قربانی کی برکت سبحان اللہ کیا بھول چکی اللہ بہت درست پر میں سے بات یاد ہے کیسا دھیان ہو کیا جائے ہاں یاد ہے بات گزرے گزرے اب یہ دبا رکھوں چلے تین سو سال پہلے گزرے ہیں اور اس زمانے کے زبان گزرے ہیں فرماتے ہیں مجھے الحمدی شریف اور اتحیات اور دری شریف اور دعائے کنوت اور چار سوچ آتی ہیں بس اور اس میں ایک بہت بڑے عالم ہے عبد اللہ سباسی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں سے بیس ہوئے سے مرین سے میں بیس ہوا ان کے مرین ہے تو ان کے حالات پوری کتاب لکھی بڑی کتاب کہتے ہیں کہ میں وہ بیس لیں گے واقعہ ایسا تھا کہ میں بیان کر رہا تھا یہ بیان سن رہا تھا میں نے پڑھا میں نے کہا کہ یہ حدیث ہے انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے میں اتنا بڑا عالم ہوں بڑے میرے مطالعہ اور یہ سادہ بھی کوئی جاتی حدیث نہیں ہے ارے بارہ کیسے میں آیا میں نے اپنے مجموعے دیکھے ساری کتابیں دیکھی لوگوں سے پوچھا چار مسلو کوششیں کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں ہے بزرگ کا سلام میں حدیث نہیں ہے یا اللہ یہ اتنا بڑا آدمی کون تھا کہ جس میں ہے تو بات بتائیے ملنے لگے دوبارہ میں ملنے کے لیے گیا اور میں نے کہا صاحب یہ آپ نے کہا تھا حدیث نہیں ہو تو ابھی حدیث نہیں تھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حدیث نہیں ہے بخود اس طرح کی میں ان پڑھ آدمی ہوں پاک پڑھتے ہیں لوکتوں سے ایک نور نکلتا ہے قرآن کے نور ہوتے ہیں پہچان لے کے قرآن پڑھا جاتا ہے پھر عزیز جب پڑھی جب عزیز بولتے ہیں تو اس سے نور نکلتا ہے پھر مجھے پتہ چل جاتے ہیں عزیز سے اور جب یہ دونوں نور نہ ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ یہ ہے نہ ہے جب اس کلام کو پڑھا تو اس میں دونوں نور نہیں تھے دونوں نور نہیں تھے تو مجھے کی کیا کر رہے ہیں جو دونوں نور نہیں دے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث نہیں ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث نہیں ہے سبحان اللہ ساری معلومات ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں اور آیت تو حدیث کا نور جو ہے تو یہ پہچان میں کسی کو بھی سیکھنا چاہیے یا پھر میں منی ہو گیا دوران تعلیم جو مشکل مشکل حدیث مشکل مشکل مقامات جو اساتذہ کرام واضح نہیں کر سکے تھے میں ان سے پوچھتا تھا تو مجھے ایسا سادہ جواب دیں مجھے حیرت ہو جاتی لیکن میرے کا السہ بھی ہے ایک عزیز شریف ہے وہ حدیث ہے صحیح جو اس کتابی رابطے وغیرہ ہیں کتابوں لے کے صحیح عدیظ ہے لیکن حدیث پڑھیے ٹھیک ہے کیا ایک آدمی آیا حضور صلی الحسن کے پاس اور کہا یا صلی اللہ صلی اللہ مجھے اونٹ دیں آف میرے پاس اون نہیں آپ گھونٹ کھڑے سمجھ اور صحیح اگر حدیث صحیح کہتے ہیں تو آپ اس بار کیسے بولا کہ میرے پاس گونٹ نہیں ہے اور <laughs> اس بار کو کہتے ہیں کہ صحیح بات کہی ویسے جس کو سر کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کے دوران تعلیم میں اس کو بازی نہیں کر سکا تو انہوں نے فرمایا پر خدا پہلے وقت کے بعد میں آیا تھا نا اگر میں آیا تو پلاس آیا تو میں سے اس کو دے دوں پہلے وقت جس وقت آدمی آیا تھا اس وقت آپ دیہات الہی میں مشغول تھے تو لہٰذا تو دلال کے علاوہ باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ دھیان کے علاوہ خانا تھا میں ہوں تو, تو تو کوئی نہیں آ رہی اس حال میں اس نے کہا ہے تو اس حال میں آپ نے جواب دیا ہے کہ سوائی جب دوبارہ آیا ہے تو یہ عروسی حالت جو تھی پھر بدل گئی دوسرے حال میں تھی پھر آپ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی وہ تو میں بڑی حالت بڑے عجیب عجیب واقعات بیچ میں آئے ہے یہ تو خیر میری طرح شاید کو اس نہیں پڑھتا شامل ہے نا؟ اس کو پورا نہیں پڑا ان کے استاد بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لیا ہے بس مسلم پھر دیکھ لگا خود اس سے. ابو میں خود دیکھ لیا بڑا گلاب ان کے استادوں سے ان سے مطالعہ کچھ ہو دوسری بات تھی نے کہا کہ حضرت صاحب یہ اس طرح ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں صاحب اکرام تعبیر کیا کرتے کھجور کے نرمادہ کو ملایا کرتے, نر کرتے تھے نر پودوں جو پھولوں کو توڑ مادہ بستے کرتے تھے نرمادا ان کو کانچ میں ملانا, جو ملانا جو سارا کرتے تھے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے تو کیا کیا؟ تو یہ ہوتی ہے زیادہ کی تو سال جو ہے تو آپ کی طرف سے اس, اس بات با, پر احتراج ہو گیا کہتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہو تو اس بار فصل کم آئی تو سے تعبیر سے ہمیں روک دیا تھا ادھر بادہ جو کھجور کے لانے تھے تو آپ نے بنایا امت مال امور دنیا کو تو اپنے دنیا کے کاموں کو سے جانتا ہی میں کیا بات ہو گئی آپ نے فرمایا اس طرح ہوا نہیں ہے تو سے فرمایا نے فرمایا تھا کہ فصل کو تو اللہ پیدا کرتا ہے یہ خاص مقام کی یقین کی بات تھی نا اگر کوئی ایسے ہی لے لیتے صاحب تو یہ جو کائنات بنا ہوا اصول اگر نرم دیتا تھا یہ بدل دیتا بس پھیل ہے تو فصل ویسے ہوا دوسرے بھی آئی بھی ہے. کہ چڑی ہوئی جس میں گوشت بند نہ آ سکتے تو نکال کر دیں نکال کر دے دیا اور نکال کر دیں یار سے دوڑی دس ہوتے ہیں بکرے کے دو ہی دست ہوتے ہیں مہاراجیہ صاحب لکھا ہوا ہے اگر ہاتھ ڈال دیتے بھی نکل آتا فرمانے کے مطابق اگر ہاتھ ڈال تو مالی دیتے تو بعد دنیا کا سور بدل جاتا جاتے وہ اب رزیب زبار رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کیسے مسلم کو فرمائی میں یہ بڑی حیرت خیر جی اب یہ ذکر مکمل ہوا اب ایسے کرنے رحمت اللہ لے کر وہ کر کلی والے جو آپ کے اس کے خدان میں ہیں ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے تیسرا تبکہ آپ سے کہا تھا کہ ابراہیم مرۃ الرحمۃ اللہ کریں ابراہیم مرض رحمۃ اللہ نے برق کے بادشاہ آج. آج. جی بات بخبر کر لیتے ہیں بات پر غور کریں آپ دن لگ جائے گا ضرور سی پڑھے سر کیا بات تھی اب رہیم بلال ہے برف کے بادشاہ شرائ سالان گزی پار کرتا ہے بارہ ہزار فٹ کی بلندی کو جس پر گرمیوں میں برف ہوتی جیسے میں گزرا ہوں تو آگے برف آتا ہے اور برف ایسا علاقہ ہے کہ جس میں حال کے آگے لوہے کا پھل نہیں باندھتے کتنی گرم زمین ہے لکڑی والا حال زمین کو پھاٹتا تھا اور میں نے بیان کیا وہاں پر تو زمینداروں کا سارا علاقہ تھا تو پھر میں نے پانی کے جھگڑے بیان کیے کسی کو مزہ نہیں آیا بیان کا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں پانی کے جھگڑے بگڑ نہیں ہوا کرتے تو میں نے کہا آپ ہی جا دکھار ضرور جگہ جلال میں پانی یہاں پر بہت زیادہ ہے جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں اس کے بعد چاہتے اور اللہ پاک انتخاب ہوا اللہ پاک انتخاب ہوا اور چاہا کہ سوائے ہمارے باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. بس ہی ہو جائیں. تو محل اور چڑھ گیا چلتا کیسے نہ کہ دکان ایسے نہ میرے اونٹے نہ کہا او... او با... اوٹ آپ کو بادشاہ کے محل پر ملیں گے نے کہا اگر... اور یہ گزار بادشاہ گوق تھا اس کے اوٹے ہوئے تھے. اس نے گا کے اگر مجھے یہاں چھت بادشاہ چھت ضرور نہیں ملتا ہے تو تجھے ایسی جگہ اللہ نہیں ملتا ہے کہتے ہیں جب میں نکل کر گیا اور جنگلوں میں بیا میں زندگی گزاری گزاری کہتے ہیں ایک دفعہ دو واقعات ان کے سناتے ہیں مختصر مختصر واقعات پہ وقت ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ کے تھک گرمی تھی اور میرا جو کہا کہ میں اس مسجد میں گرمی کا وقت گزار لوں اور میں اندر چلا گیا تو میرے کپڑے پکڑا کے کپڑے دے کر کے خادم نے کہا نکل جاؤ باہر میں نے بڑی عرض کی کہ بہت گرمی ہے مجھے تھوڑا یہاں بیٹھنے کے لیے جائے اس نے نہیں چھوڑا اگر جب میں اس نے میری بات نہیں مانتے سے مجھے پہ سیتا اور مسجد اسٹوڈنٹ اوپر سے گرایا پھر میں جب گرا مجھے سر کو چوٹ لگنا بند چوٹیں ہاتھ سیڑھی پر لگتی گئی لیکن اس پہ جو اللہ تباز کے دروازے کھولے پر پر ایک بل کیا کی بادشاہ قربان ہو گئی آگے گیا تو میں نے اس میں دیکھا بھوک لگی تو میں دعا مانگی یا اللہ مجھے روٹی کا ٹوک ٹکڑا کہ میں مسجد میں چلا گیا کنارے بیٹھ گیا تو اتنے نے کے سب سے بڑا رئیس آیا مسجد میں تو سیدھا آپ کا آ کر آگے ملا اس کا تو, دیکھا تو, کہا تو کون میں سے دیکھنا چلا چکا کہا یہ آپ کا, ل... آپ کا علاقہ ہے اور ایک پر جو غلام آپ کا مقرر کیا تھا میں وہ ہوں کہ سارا علاقہ ہم نے روٹی کے ٹکڑا مانگا تھا اور آپ نے علاقے کی زمین کی دیا میں کیا کرنا چاہیے دیوانے وہ ہر دو جہان दीवान तू हर दो जहाँ अपना दीवाना बनाता है तो दोनों जहाँ पता करता है और तेरा दीवाना जो है वो दोनों जहान को क्या करता है दीवान हो सुनी वो जहा बीवान हो चुनी हर दो जहान दीवान तू हर दो जहां राजन دیوانہ راج کنر دیوان دیوانا چیک کن آخری بات کیا سنائے آپ کو کہتے ہیں کہ آخری زندگی مکمل گزاری ہے جنگل بلے سے, سے لکڑی کار کے جمے کے بن جاتے سے اور آواز لگاتے سے ہے کوئی جو حلال بات حلال مال کے بس میں حلال چیز کو خریدے رقوف ریکھا بیچ دیتے تھے آدھا خیر کرتے تھے آدھے لے کر جمعے کے نماز پڑ گئے تھے جمع سے تھے پھر باہر لے ایسا حال ہو گیا کوئی بیماری مزدوری نہ کر سکے کہتے میں گیا جو گری پڑی کھجورے ہوتی چن کر جمع کرنے کے لیے گیا کہتے میں جمع کر کے میں نے جھولی بھری اور مجھے بچوں نے دیا اور سے چین لیے بار میں نے بھری کھجوروں کی اور چالیس بار مجھے دے کر بچوں نے مجھ سے دے دیا کہتے خیر سے آواز آئی کہ ابراہیم جب تو بادشاہ تھا تو تیرے آگے نگی سلوارے نہیں ہوئے چالیس گارڈ چلا کرتے تھے آج ہم نے اس کا بدلا لیا شکی پہ انگری گڑی رحمانی گڑا نہ کی رحمانے آج کی بنواری آج نکی گی سبحان اللہ بل بھائی یہ ایک دنیا ہے پہلی دنیا جہان تیری دنیا جہان دنیا قرآن سب سبح سبحان اللہ انشاءاللہ کریں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجلغه ما سهل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجلغه ما صلى الله تعالى عليه وسلم محمد وعليه الصلاه والسلام هاك خبطه